سوال ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے غوث اعظم کے معنی تو ہیں سب سے بڑا مددگار وہ تو اللہ تعالی ہے دیکھیں اعظم کون سا سیکھا ہے اس میں تفضیل کا سیکھا ہے اف کے وزن پہ آزمو اخبرو اف دولو زیادہ بڑا زیادہ بہتر زیادہ معظم نا یہ اس میں تبدیل کا سیکھا ہے قائد آزم نہیں نکلے گی آواز قانون بھائی گرفت ہو جائے گی چودہ اگست میں ناچے تو کوئی مسئلہ نہیں بارہویں شریف میں میلاد منے دو آگ لگ جاتی ہے تو قائد آزم کہنا اس پہ کیا حکم لگے گا ان کو پتا اگر اس کے اوپر بولیں گے تو کیا ہوگا سب پیچھے پڑ جائیں گے حضور علیہ السلط اسلام نے شاید فرمانا انقائد المرسلین انا قائد اپنے آپ کو قائد فرمایا تو حضور علیہ السلط والسلام اپنے آپ کو قائد فرمایا تو دوسرے کسی کو قائد کہنا اللہ اکبر کیا کہتے ہیں اللہ اکبر مانا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ بڑا ہے صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے مانا کہ اللہ اکبر من کل شاہی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے یوم صدیقی اکبر تو صدیق اکبر کیسے پھر اللہ اکبر ہے نا اس کی چھٹی بھی چاہیے ہم کو اسلام میں چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس دن چھٹی ہو وہی دن معظم ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو صدیق جب اکبر ہے تو اللہ بھی تو اکبر ہے تو یہ شرک نہیں ہو جائے گا تو غوث آزم ہے بڑے مددگار اللہ تعالی کے اسماع الحسن العلی ہے, ہے نا صد اللہ العلی العظیم ایسے کہتے نا تلاوت ختم ہوتی ہے تو علی علی کے معنی بلند تو حضرت علی کو علی کیوں کہتے ہیں بلند اکبر سب سے بڑا تو یہ اس باتیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں اس جگہ پہ کہا جاتا ہے فما جواب کم ان ہوں فہو اس کے بارے میں جو آپ جواب دیں گے نا اس کے بارے میں ہم یہی یہی جواب ہم اس کے بارے میں دیں گے غص اعظم کے بارے میں تو اکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اللہ اکبر من کل الشائی ایسا بڑا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کی جو رفات شان ہے ایسی رفت شان کسی کی نہیں ہو سکتی غوث اعظم اپنی جگہ غوث اعظم ہیں ان کا غوث ہونا ان کا مدد کرنا ان کی مدد جیسی ہے وہ اللہ کی مدد کے مقابل نہیں ہو سکتی بندہ ہمیشہ بندہ ہی رہتا ہے وہ اللہ کا مخلوق ہی رہے گا اللہ کی مخلوق میں سے ہی شمار ہوگا اللہ کا بندہ ہی رہے گا اس کی عبادت کرنے والا ہی رہے گا مگر جس کو اللہ تعالی رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے اس کے چرچے چلتے ہیں اس کا نام چلتا ہے اس کا طوتی بولتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی ہیں جس پر آ, شکر ادا کرنے کے بجائے یا ان کے آ, اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کے بجائے اگر ہم اس سے بوس رکھیں یا انعاد رکھیں تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے تو اعظم غوثِ اعظم کہنا یہ کسی طور پر بھی برا نہیں ہے یا اللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کے مقابلے میں کہا جائے ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم